پروفیسر حلیم صاحب آپ ایک عرصے تک تحریک پاکستان میں شریک رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ جب اس تحریک میں شامل ہوئے تو اس وقت یہ کس مرحلے پر تھی مسلم لیگ کا جو سیشن الہ میں ہوا اس میں علامہ اقبال نے اپنے خطب صدارت میں تقسیم ملک کے مسئلے کو چھوڑا تھا اس اسنا میں چند مسلمان طلباء میں جو کیمی یونیورسٹیوں پڑھتے تھے تقسیم ہند کی تحریک اٹھائی اور مضامین اور کتابوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گول میں اس کانفرنس لندن میں سن سو اکتیس اور تینتیس میں منعقد ہوئی اس کانفرنس کے اراکین بالخصوص مسلم اراکین کی خدمت میں کیمبرج کے طلباء نے اپنے مضامین بھیجے اور اپنے خیالات سے ان کو مطلع کیا آ, صاحب, یہ جو طلبا تھے ان میں سے کچھ کے نام آپ کو یاد ہیں جی ہاں ان کے لیڈر تھے چودھری رحمت علی مرحوم جی اور ڈاکٹر محمود احمد جو کراچی یونیورسٹی میں تھے فلسفے کے جی اور ڈاکٹر افضال قادی جی جو, جو آج سن انیس سو پینتیس اور چھتیس میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی اثر نو تشکیل کی اب تک مسلم لیگ خواص کی جماعت تھی تھوڑے سے پڑھے لکھے مطلب فلحال حضرات جمع ہو جاتے تھے اور چند تجاویز منظور کر لیتے تھے قائد اعظم نے لیگ کو عوام کی جماعت بنا دیا سہارانا چند دوانا کر دیا جو کانگریس کے چند کے مقابلے میں نصف ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق ہر صوبے میں ہر ضلع میں بڑی تعداد میں لوگوں کو ممکن بنایا گیا اور اس طرح انہوں نے پورے قوم کی ہمدردی اور مدد لیگ کے لیے حاصل کی علی قائد اعظم سے آپ پہلی مرتبہ کب اور کہاں ملے ہیں قائد اعظم سے میری پہلی ملاقات انیس سو پچیس پہ ہوئی جب کہ مسلم یونیورسٹی کی جبلی منائی جا رہی تھی اور بڑی تعداد میں دیفان قوم علی گڑھ کشید رہتی دے. اس کے بعد تو آپ کی اکثر ملاقات رہی ہوگی اس کے بعد اکثر ملاقات رہی اس لیے کہ قائد اعظم اکثر تشریف لاتے تھے علی گڑھ اور ہم لوگوں سے ملتے تھے طلباء سے ملتے تھے نہری آزادی کے ساتھ اور ان کو بہت بھروسہ تھا علی گڑھ پر بہت توقعات تھی کہ وہ فرمایا کرتے تھے علی از عامری او مسلم انڈیا جی واٹ علی گڑھ سیز ٹو ڈے مسلم انڈیا سیز ٹمارو اچھا حرین سب قاض اعظم کے تحریک پاکستان کی قیادت سنبھالنے سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے مسلمان رہنما میدان میں تھے ان میں سے جو صفح اول کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ افراد سے آپ کی ملاقات رہی ہے جی ہاں علامہ اقبال سے ملاقات رہی عمارا شوکت علی مولانا محمد علی حسرت موہنی چودھری خلیق الزماں نواب اسماعیل خان ان سبوں سے میری ذاتی ملاقات رہی آپ کے علامہ اقبال سے کچھ خصوصی ملاقات بھی رہی جی ہاں ایک ملاقات مجھے خاص طور پہ یاد ہے اس نے ایک ادبی مجلس کی شکل اختیار کر لی تھی میں لاہور گیا تھا اور میرے ساتھ پچیس تیس طلبہ کا وقت تھا ہم لوگوں کا مقصد تھا کہ ہم پرانے مقامات کو دیکھیں اور پرانی عمارتوں کو جا کر کے دیکھیں سیر و تفریح اور تعلیم ایک دن طلبہ کی فرمائش ہوئی کہ ہمیں علامہ سے ملنا چاہیے چنانچہ بغیر اطلاع کے اور بغیر اپوائنٹمنٹ کے میں پچیس تیس طلباء کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا وہ حس دستور قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے خکا سامنے تھا دے دے ہم لوگوں سے بہت تفاشی ملے اور اس کے بعد تقریباً دو ڈھائی گھنٹے تک باتیں ہوتی رہیں اور طلباء ہنس معمول الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے اور علامہ جواب دیتے تھے ایک سوال خاص طور پر مجھے یاد ہے ایک طالب دکھا کہ علامہ صاحب آپ نے فارسی میں شعر کہنا کیوں شروع کر دیا تو <laughs> آپ نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے خیالات اور میرا پیغام وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں تک پہنچایا جائے اردو انٹرنیشنل زبان نہیں ہے فارسی ہے اس لیے میں نے فارسی میں لکھنا شروع کیا مولانا محمد علی جوہر کی بھی کبھی کوئی تقریر آپ نے سنی یا ان سے آپ کی کوئی ملاقات رہی ملاقاتیں بہت رہیں اور تقریریں بھی بہت سنی سب سے پہلے میری ملاقات مولانا محمد علی سے لندن میں ہوئی جی. آپ کو معلوم ہوگا خلافت کی تحریک کے سلسلے میں ایک وقت مسلمانوں کا ہندوستان بھیجا گیا تھا اور اس کے یہ لیڈر تھے جی اس میں سید بھی شریک تھے اور سید حسین بھی شامل تھے جی اس سے میں کئی ملاقاتیں رہیں اور کئی جلسوں سے خطاب فرمایا اور میں برابر ان جلفوں میں شریک ہوتا تھا اس لیے تو مجھے اشتیاق تھا اچھی تفریحوں کو سننے کا پروفیسر حلیم صاحب آپ خود بھی اس تحریک میں شامل رہے اور بہت سے اپنے لیڈروں کو بھی قریب سے دیکھا آپ نے نئی نسل کے لوگوں کو اس تحریک کے قریب لانے کے سلسلے میں کیا کیا میری مراد یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے جو مقاصد تھے انہیں قوم کی نوجوان نسل تک پہنچانے کے سلسلے میں آپ کیا کر سکے میں میں تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن یو پی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر تھا دی. اور اس حیثیت سے میرا گہرا تعلق تھا طلباء سے اور جب سلیکشن کا زمانہ آیا تو میں نے بہت سے بیچ مختلف مقامات کو بھیجے اور ظاہر ہے ہر بیچ کو بھیجنے سے قبل ان کی ہوتی تھی ان جاتا تھا کہ پاکستان کیا ہے ہمارا مصلاً کیا ہے شہروں تا... کی تعداد میں روکے بھیجے گئے سرحد سندھ پنجاب بنگال ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے تمام مسلمان ہند کے لیے ایک وطن کی شکل اختیار کرے گا وہاں ہماری اپنی حکومت ہوگی اسلامی قوانین دائج کیے جائیں گے اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا اور اسلامی ثقافت کو وہاں پھیلایا جائے گا اہم صاحب آپ پاکستان کی دو یونیورسٹیوں کے بانی وائس چانسلر بھی رہے ہیں آپ یہ ہی بتائیں گے کہ وہ سب سے پہلے جب یہاں سندھ یونیورسٹی بنی ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا تھا یعنی کہ یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں آپ نے کیا کام کیا ہے میرے پاس دو خط ہے ایک سب فرانسز موری کا تھا اور دوسرا تیر بخش وہ ویر تعلیمات تھے فرانسس موری چانسلر تھا اور دونوں خطوں کا مضمون ایک ہی تھا اور اس سے انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں یہاں آؤں اور یونیورسٹی کی تشکیل کروں اس لیے اس سب تک صرف دل بندوق ہوا تھا یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی چنانچہ اس کی پوری مشینری میں نے تیار کی اور انیس سو تک میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا انیس سو میں کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی اور میں اس اس کی وائس چانسلر کیا اس سے قبل آپ علی گڑھ میں پرو وائس چانسلر تھے علی گڑھ میں میں تقریباً دس سال پرو وائس چانسلر رہا بہتر تو گویا آ, یہ تقریباً نس صدی آپ کی تعلیم تدریس اور نوجوانوں کی تربیت ہی میں گزری ہے جی ہاں تقریباً پوری زندگی اسی میں تک ہے اچھا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا